اندین اقالو ربن اللہ تم مستقام فلا خوف یا زنون الاشہ جنت خالدینا تانو یا ملون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دیدی ماں اور بہنوں آج یہ عید الفطر کا دن ہے اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات اور احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد ہمارے لیے سال میں دو دن خوشی کے مقرر کیے ہیں ایک ہے عید الفطر اور ایک عید الاضحی یہ ہم مسلمانوں کی عیدیں ہیں جو دنیا میں تمام قوموں کے دیدوں میں سے سب سے بہترین ہماری خیر و برکت کی عید ہے اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں خوشی کا جو موقع عطا کیا ہے یہ ایک مہینے کی عبادت ماہ رمضان کا روزہ دن کا روزہ اور رات کا قیام جو ہم تمام حضرات کرتے ہیں اس کے مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں خوشی کا موقع عطا فرمایا اور رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کل بے فضل اللہ و برحمتی فضا خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انعامات اور اپنے فضل و کرم پر برابر ہمیں خوشی کا اظہار کرنے کا اور فرحت و مسرت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے الحمد یہ ماہ رمضان کا رودہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے گناہ ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے الحان ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے اور ان اچھے لوگوں میں ہمیں داخل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے اندر جہنم سے آزاد کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے محترم بھائی اور دوستوں آج ہمیں چند باتوں پر غور کرنا ہے ہم تمام لوگوں کا اس بات پر ایمان ہے ایمان کے چیرکان ہے آمن تو مل جاہی و ملائی کت ہی وہ کتب ہی و رسول ہی ودر خیر و شر رہی واش بادر موت ایمان کے چھ ارکان ہیں ان چھ ارکان میں سے ایک رکن ہے ولی یوم آخر قیامت کے دل پر ایمان رکھنا یوم الآخر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جب اٹھائے گا ہمارے زندگی بھر کے اعمال کو اللہ تعالی دیکھے گا اور ہمارے عمال اچھائیاں اور برائیاں دونوں کو ودن کرنے کے لیے ایک میزان کام کا کیا جائے گا اس میدان میں نیکیاں بھی وزن کی جائیں گی اور برائیاں بھی اور انسان کے لیے کامیابی اس وقت ہے جبکہ انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے یہی نجات کا سب سے بڑا دوستوں ذریعہ ہے یہ یاد رکھیے گا ایک اہم بات وہ یہ ہے ہمیں انسان نیکیاں کرتا ہے نیکیاں صرف نیکیاں کرنا آخرت کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے انسان صرف نیکیاں کرے صرف اچھے عامال کرتا رہے یہی انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ کامیابی کے لیے کافی یہ ہے کہ انسان کی نیکیاں انسان کی برائیوں پر غالب آ جائیں جب انسان کی نیکیاں انسان کے اعمال سالحا یہ مومن کے حسنات اس کی سیاحت اور اس کے منکرات اور اس کے برائیوں پر گالی بازی تبھی انسان کامیاب ہوتا ہے رب العالمایا فولا اکم الفل ومن خط فتم ہوں فولا اکل خم بھی ماں کانو اللہ رب العالمین نے وعدے کر دیا کہ آمد کے انسان کے امال کو وزن کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہم ترازو قائم کریں گے ایک پدڑے میں نیکیاں ہوگی اور دوسرے میں برائیاں ہوگی فمن سکولت موازن ہو جس کی نیکیوں کا پدرہ بھاری ہو گیا اور برائیوں کا پذرا ہلکا ہوا فولا اکم الفل یہ فلاح پانے والا انسان ہے لیکن وہ امن خپت موازن ہوں فولا اکلدین خسرو جس کے پاس نیکیاں تو ہیں لیکن نیکیوں کے پدرے پر نیکیوں پر برائیاں غالی باغ رب العالمین نے فرمایا فولا اکلدین خسرو انفسہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں میں گرا رکھا ہے اور اسی طرح سے میں سے تمام بھائیوں کو تقریباً آیت یاد ہوگی فہمامت موازین ہوں فہو افی عشتراویہ وام وامن خپفت موازین ہوں او فہو مہو ہاویا و ما ادور اللہ رب العالمی نے ساتھ روایا کہ آمد کے دن نیکیے نیکیوں کا پدرہ جس کا بھاری ہوا وہ تو جنت میں گیا اور جس کے برائیوں کا پدڑا بھاری ہو گیا اللہ فرماتے ہیں فعم وہ جہانا میں گیا ہمارے بھائیوں میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ نجات کے لیے اور آخرت فوج و فراہ کے لیے نیکیاں کافی نہیں ہیں نیکیاں کافی نہیں بلکہ نیکیاں اس وقت کامیاب بنائے گی جب کہ نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں ذرا ہمارے لیے ایک لمحے شکریہ ہے ہمیں ہم سے ہر انسان اس بات پر غور کرے کہ آیا ہم رمضان تو گزر گیا ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں ہیں بس ایک مثال آپ حضرات کے سامنے ہے آپ ذرا بتائیں آج کے اکثر مسلمان بھائی ایک مہینہ رمضان کی عبادت کرتا ہے تو گیارہ مہینے اللہ تعالی کی عبادت سے دور رہتا ہے ایک مہینے رمضان میں نمازی بنا اور گیارہ مہینے بے نمازی رہا اور ان آنکھوں سے ایک مہینے میں قرآن پاک کی تناوت کیا اور گیارہ مہینے ان آنکھوں سے قرآن کی تناوت تو نہ کیا دنیا بھر کی ساری برائیاں اپنی آفوں سے دیکھتا رہا تو ذرا ہمیں اپنا مہا سبا کرنا ہے کہیں ایسا ہو ہم رمضان کا روزہ تو کامیابی کے لیے رکھتے ہیں کہیں ایسا ہو کہ گیارہ مہینے کی برائیوں پر کہیں ایسا ہو کہ رمضان کی نیکیاں غالب نہ آ سکیں کامیابی اس وقت ہے جب انسان کی نیکیاں انسان کی برائیوں پر غالب آ جائیں میرے بھائیوں اسی لیے ہمیں ہر انسان اپنے گریبہ میں منہ ڈال کر کے جھانکے کہ آخر ذرا بتاؤ وہ کون سا دین ہے وہ کامیابی کا کون سا طریقہ ہے کہ گیارہ مہینے انسان دین سے دور رہے اور ایک مہینہ مسلمان بنے ایک مہینہ قرآن کی تلاوت والا بنے اور گیارہ مہینے ان آنکھوں سے فلمیں ڈرامے دنیا کی ساری فضول چیزیں دیکھتا رہے اب یہ بتایا نہیں جا سکتا کہ نیکیاں کس کی گالی بائیں گی اور برائیاں کس کی مغلوب ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ آمد کے دن حشر کے میدان میں ہم تمام لوگوں کی نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں نمبر دو دوسری بڑی اہم چیز جو آپ آزاد کے سامنے رکھنا ہے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کا روزہ یہ عبادت کا مہینہ تو ہی ہے لیکن ماہ رمضان کا مین مقصد میرے بھائیوں اچھی طرح سے یاد رکھنا یہ اصلاح عمل ہے ایمان کی تجدید ہو ایمانی قوت بڑھ جائے عمل خاح کرنے کا جذبہ پیدا ہو نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے آپ کے دل میں آپ کا دل ایمان سے بھر جائے تقوی اس کے اندر آ جائے برائیاں اس سے ختم ہو جائیں ان تمام ایمان والوں کی محبت دل میں ہو اور دل میں ہمارے آپ کے دلوں میں کسی مومن کی نفرت باقی نہ رہ جائے میرے بھائیوں یہ اصل مقصد ہے رمضان کا رمضان کے روزے کا رمضان کا روزہ اس لیے ہمیں ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ آ جائے ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ جائے ہمارے دلوں میں اللہ دل کا دین کا شوق پیدا ہو جائے اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں میرے بھائیو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا الاخ بے رقم اخبرکم بے اخبرکم بے معجوز ہے بننا سدری لوگو بتاؤ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ تمہارے دلوں کی ساری گلاد الاخ بے رخم بے معجوز ہے بے معجوز ہے بننا وہ را کیا میں تمہیں امال بتاؤں جو عمل جو نیٹی تمہارے سینے کو صاف کر دے تمہارے سینے کی برائیوں کو برائی تمہارے سینے کی ساری برائیوں کو ختم کر دے اور تمہارے دل کا تمہارے نفس کو پاک کر دے افلح من زکا وقت خواب من دسا کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وقت خواب من دسا اور برباد ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گلا میں چھوڑ دیا مومن کے لیے ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے یہ دل کفر سے پاک ہو شرک سے پاک ہو مسلمانوں کی عداوت سے پاک ہو مسلمانوں کی نفرت سے پاک ہو حسد بخش اناد کینا تپت ان تمام برائیوں سے ہمارا دل پاک ہو یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا کرتا ہے اسی لیے نبی الحاظ نے رحسا رمایا کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں وہ عمل جو تمہارے سینے کی ساری بیماریوں کو دور کر کے تمہارے سینے کو پاک کر دے گا صحابے رام نے کہا برا یا رسول اللہ آپ نے ساتھ رمایا لوگ سو مساری سبر وہ سو مسلاس ایا بن من کل جس شخص نے ماہ رمضان کا رودا رکھا جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور ہر مہینے میں تین دن کا روزہ رکھا جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور ہر مہینے میں تین دن کا روزہ رکھا ماہ رمضان کے روزے کی برکت سے اور ہر مہینے میں تین دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ مومن کے دل کو پاک کر دیتے ہیں ہم نے ایک مہینے کا روزہ تو رکھا ہے روزہ رکھا اور کوششیں کی کہ نہیں کہ ہم اور تین دن ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھتے رہے لیکن سوال یہ ہے میرے بھائیوں ذرا ہم جائزہ لیں حالات کا جائزہ لیں کہ آیا رمضان کے بعد ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ باقی رہ گیا ہے کہ نہیں رہ گیا ہے ہم کام ویاب ہوئے, ہوئے کہ نہیں ہوئے اگر ہمارے ہمال آج کل رمضان ختم آج سوال شروع ہو گیا اب آیا رمضان میں اگر پکے مسلمان بنے تھے تو آج کے بعد بھی سال کے گیارہ مہینے ہم بمن مسلمان رہیں گے کہ بے عمل مسلمان بن جائیں گے اگر وہ کہی ہم بمل مسلمان ہیں اگر ہم آج سے جیسے کل تک رمضان میں ہم مسلمان تھے عمل کرنے والے تھے نیکیوں کے پیچھے دوڑا کرتے تھے اگر وہ نیک امال ہمارے آئندہ بھی جاری ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وا کہ ہم ماہ رمضان کا رودا رکھنے میں کامیاب ہوگی کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم نیکیاں کرنے والے رہیں ہمارے نیک مال جاری اور ساری رہیں. اگر ہم نے رمضان بھر نیکیاں کر لیا اور پھر گیارہ مہینے کے لیے دوستو ہم نے نیکیاں چھوڑ دیا تو یہ بڑی بدبختی ہوگی یہ ہماری کامیابی نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن گیا یہی رمضان کے آمد کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا اے اللہ ہم سے اس نے فائدہ اٹھا کر کے اصلاح نہیں کیا تھا اسی لیے ہم میں سے ہر انسان اپنا جائزہ لے اور اپنے عمل کا محاسبہ کرے کہ کل رمضان تک جیسے تھا اور رمضان کے بعد اب اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اگر رمضان کے پہلے رمضان کے پہلے برائیاں کرتا تھا رمضان میں نیک بن گیا رمضان کے بعد بھی نیکیاں کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ واقعی اس کا رمضان کامیاب گزرا اگر ہم رمضان سے بجاتے ہی رمضان ختم ہو ہوتے ہی. پھر منکرات میں برائیوں میں حرام کاریوں میں نماز چھوڑنے میں فضول چیزوں میں ہم پڑھ گئے تو سمجھ جاؤ خسرت دنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے لیکن اگر ہم نے اپنا محاسبہ کیا محاسبہ کر لیا اور واقعی ہمارے اندر کچھ خامیاں نظر آئیں تو میرے بھائیوں رمضان گزر گیا ہے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے ابھی آپ سب کے دل سے توبہ استفار کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ نمبر تین الحمدللہ ماہ رمضان کے شروع ہی سے ہمارا ہر مسلمان جانتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کو جو فرق قرار دیا گیا اس کا مین مقصد دوستو کیا ہے یادین اللہ ایمان والو تم پر روزہ اس لیے فرض کرا دیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تکوا آ جائے اب ذرا جائیدہ لیں رمضان تو گزر گیا رمضان گزر گیا ہم نے آج عید بھی منا لی اور رات تک عید مناتے رہیں گے آپ میں سے ہر انسان میرے بھائیو ذرا غور کرے محاسبہ کرے کہ ہمارے اندر تکوا آیا یا تکوا نہیں آیا ہر آدمی اس کا اس بات کا خیال رکھے کہ روزہ ہم نے ایک مہینے رکھا پورا مہینہ ہمارا گزر گیا اور ہم نے روزہ اس لیے رکھا تھا اللہ نے روزہ اس لیے فرض کرا دیا تھا کہکون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے ہمارے تکوا آیا یا تکوا نہیں آیا اگر تکوا آیا تو ہمارا رمضان کامیاب ہم مقصد میں کامیاب ہوگئے اور اگر تکوا نہ آیا تو بھوکے پیاسے تو مہینے بھر رہے لیکن مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر تکوا آ گیا ہے یا کہ نہیں آیا ہے تکوا کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں ہیں نمبر ایک تکوا کی عظیم ترین نشانی اللہ رب العالمی نے بیان کی ہے والقاظمین الغیدہ والعافین عن الناس واللہ جحب المحسنین اللہ رب العالمین نے تقویٰ کی سب سے بڑی علامتیں بیان کی ہے کہ متقین کو جن کے دلوں میں تقویٰ ہے جب ان کو گصہ آ جاتا ہے تو گصہ استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے گصے کو پی ڈالتی ہیں والعافین عن الناس تکوا کی نشانی یہ ہے اگر کسی نے ان کے ساتھ جاتی کیا تو انتقام نہیں لیتے بدلہ نہیں لیتے میرے بھائیوں تکوا کی عظیم ترین علامت یہ ہے اگر یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں رمضان بھر ہم نے غصے میں قابو رکھا تھا رمضان بھر لوگوں سے لڑائیاں بند کر رکھی تھی رمضان کے بعد بھی اگر ہم غصہ پی ڈالتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں درگدر کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے اندر تکوا آچ۔ اللہ رب العالمین نے تکوا کی بڑی علامتیں بیان کی ہیں جن میں سے دوستوں آپ نے سنا تیسری عظیم ترین علامت ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے فرمایا محسنین ہوتے ہیں متقین کی علامت احسان کرنا ہے اسی طرح سے متقین کی نشانی ہے رات میں تحجد کی نماز پڑھنا ہے توبہ استغفار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے نہاستے میں خرچ کرنا ہے شریعت کی پابندی کرنا ہے یہ ہے متقین کی علامت و نشانیاں اور قرآن پاک دوسری سورت سورت البقرا کے ابتدا میں اللہ رب العالمین خدل المستقین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ متقین کی علامتی ہے کی وہ نماز کی پابندی کیا کرتے ہیں میرے بھائیو کل رمضان ختم ہو گیا اگر آج سے مسلمان نماز سے دور ہو گیا تو سمجھ جاؤ تو واقعی تقوی اس کے اندر پیدا نہ ہو سکا اگر اس نے نماز کو چھوڑ دیا نماز کو ترک کر دیا تو روزہ تو رکھا ایک نہیں رکھا۔ لیکن تقویٰ نہ حاصل ہو سکا اس کا روزہ جو ہے جس مقصد کے لیے روزہ رکھتا تھا اس روز مقصد میں کامیابی نہ ہوئی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا کر دے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر لے تقویٰ ایمان اخلاص زہد یہ ساری چیزیں اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے جو آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں اکول کون کل بھی الحمد اللہ وقفہ وسلام الائیباد اسطفیٰ ام آباد ساتھ ہی وہ چوتھی اور آخری چیز وہ بھی بڑی ہے میں وہ بھی یاد رکھو بڑے احتثار کے ساتھ ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری عبادات ہمارے روزے ہماری نماز تب کامیاب ہوگی اندین کالمست جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے کہ روسی پر وہ ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں کامیابی ہے اللہ رب العالمین کے یہاں کا جنت یہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں استقامت ہمارے اندر آنی چاہیے اسی طرح سے ایک چوتھی اہم کی یہ بھی ہے کہ آپ نے جو محنت کر کے مہینے بھر روزہ رکھا ہے اور آپ نے تراوی کی نماز پڑھی ہے عام کیا ہے بڑی نیکیاں کی ہیں میرے بھائی ضرورت ہے ان آمال کو بچائیں یہ امال آپ کے باطل نہ ہو جائیں امال باطل کیسے امال دو طرح سے باطل ہوتے ہیں نمبر ایک ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے غیر اللہ کا حق نہ حقوق العباد نہ ادا کیا آپ نے لوگوں کو گالی دیا لوگوں پر ظلم کیا لوگوں پر جاتی کیا لوگوں کو حق دبا لیا تو آپ کی عبادتیں جو ہیں قیامت کے دن سبون کو اٹھا کر کے دے دی جائیں اے اور عبادت آپ کا نیکیاں آپ کی ہوں لیکن فائدہ کوئی دوسرا اٹھائے نمبر دو نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں رب یا العالمیلو اما ایمان ایمانو تم اللہ کی اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اور خبردار اپنے اعمال کی حفاظت کرو ولا تب تیلو اپنے عامال کو برباد نہ کرو برباد کیسے ہوتے ہیں ایک حدیث بتا کر کے ہم اس مسئلے کو واضح کر دینا چاہتے ہیں حج الدا کا موقع ہے نبی علیہ اوٹنی پر سوار ہے او رضی اللہ تعالا ہو کہتے ہیں نبی علیہ اوٹنی پر سوار آپ نے شاہ فرمایا کتاب کیا ایک لاکھ چالیس ہزار حجات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ اے مسلمان ہو اور اے حاجیو سن لو تم نے بہت بڑا عمل کیا ہے لیکن سن لینا اچھی طرح سے الا ان اللہ ان اولیا اللہ اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ نمازی ہوا کرتے ہیں اللہ کے اولیاء صرف کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رمضان پر نمازی بنایا رمضان کے بعد بے نمازی پھر نہ بنا دے جو سب سے بڑی برائی ہے اللہ سن لو ان اولیا اللہ اللہ کی اولیا جو ہیں وہ نمازی ہوا کرتے ہیں پھر آپ نے شاع سمایا اللہ اکبر جس شخص نے وقتہ نماز کی ادا کیا منسل الخمس جس نے وقتہ نماز کی پابندی کی وقتہ نماز کی پابندی کی جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے زکات نکالا اللہ نہ اللہ جس نے رمضان جو, جو جس نے نماز پڑھی روزہ رکھا حج کیا زکات دیا اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچایا اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچایا اس نے اپنے اعمال کو بربادی سے بچا لیا اس کے اعمال محفوظ رہے اس کا روزہ اس کے کام اس کی نماز اس کے کام اس کے صدقات اس کے فائدے میں آ رہے ساری نیکیاں اسے فائدہ یہ کیوں اس نے چار عمل کیا ہے نمبر ایک جو سلیس الحمد وہ سو رمدان اور نمبر چار وہ استنے بول کبائر التي نهى الله عنها اس نے نماز کی بابندی کی زکات اس نے ادا کیا رودے رکھا اور وہ گناہ کبائر کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہا اپ نے بڑی فضیلت بیان کی اور فرمایا اے لوگوں جس نے یہ چار اعمال کیا اور ان چار اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو ان گناہ کبیرہ سے بچا لیا جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو قیامت کے دن نبی ریس راسم جنت میں جانے لگیں گے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو اس فضیلت کا مستحق بنا دیے سب کو اس فضیلت کا مستحق بنائے آپ نے ساتھ نمایاں جب میں جنت میں جانے لگوں گا اور سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا جب میں جنت میں جانے لگوں گا تو میرا وہ امتی جس نے نماز کی پابندی کی زکات ادا کیا روزے رکھا اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچایا ایسے بندے کو کہے گا رافقہ محمدن محمد اللہ فرمائے گا اے بندے آخری نبی سید و آخری جنت میں جا رہے ہیں تو روز نماز کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بتایا تھا اس لیے تو ہی نبی کے ساتھ جنت میں چلا جا لا, یہ میرے بھائی نبی کے گناہ کبیرہ سے بچنے کا مقام مرتبہ آپ نے اپنی فضل, اتنی فضیلت بیان کی ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں آ فرمائے نو گناہ کبیرہ ہیں جس نے اپنے آپ کو ان نو گناہوں سے بچایا اور نبی کے ساتھ شروع ہی میں جنت میں چلا جائے گا اور جو چلا جائے گا پھر نبی سے جدا نہیں کیا جائے گا اور نو نہ۔ علی شرا نمبر دو وہ قطل و نہ کسی مسلمان کو قطر کرنا نمبر تین وہ میدان جنگ سے دکھا کر کے بھاگنا نمبر چار اللہ وہ کد فل محسنت پاک دامن عورت پر بہت دان لگانا پاک دامن مرد پر بہت دان تراشی کرنا نمبر پانچ وہ کوالدین کیا بھائی ماں باپ کی نہ فرمانی سے بچو ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ ماں باپ کو جس نے دل دکھایا ماں باپ کی جس نے نہ فرمانی کیا آپ نے کیا سب ستون لو جن پو ماح گناہ ایسے ہیں جو متی یہ تین برائیاں کر کے آیا کہ کی درس اس کی کوئی نیکی اسے کام نہیں دے سکتی کوئی نیک اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی نمبر ایک شرک نمبر دو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ سب کو ماں با باپ کا فرما بردار بنائے ماں باپ کی نہ فرمانی سے بچو ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ آپ نے ساتھ رمایا جو گناہ کل والے دین اللہ حسبر نبی رہے ہیں صحیح مسلم جہدیش رگے مہانفو رگے مہان فو رگے مہان اے لوگ اس کی ناک کھٹ گئی وہ برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا رسمایا من ادرک جس میں ماں باپ دونوں کو یا بڑھاپے میں کسی ایک کو پالا پھر بھی اس کی مفرت نہ ہوئی اور جنت میں نہ جا سکا یہ گناہ کبھی نا ماں باپ کی نہ فرمانی ایسا گناہ ہے جس گناہ کے ہوتے ہی وہ انسان کا کوئی امر اللہ کو بول نہیں کرتا لاہو تو ابن باہ احمد بن حمبل کے حدیث سے اللہ آزاد آشہ کہتے ہیں ائی رسول لیتے ہوئے تھے لیتے ہوئے ہیں آرز نیند آئی ہے کھراٹے کی آواز بھی جا رہی ہے اور میں بادو میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک آپ ہنستے ہوئے اٹھ کر کے بیٹھ گئے ذہی گنبی ہنسے اور ہستے ہوئے بیٹھ گئے ہم نے کہا فیدا رسول اللہ میرے باپ قربان ہو آپ کیوں ہنسی ہے آنے فرمایا میں خواب میں تھا میرے رب نے مجھے جنت میں پہنچایا سمے تو مو پیا لیکن بڑا عجیب و غریب مندر دیکھا میرے رب نے مجھے جنت میں داخل کیا تو میں نے دیکھا جنت میں سارے جنتی سارے فرشتے بڑا مکرب سب کے سب ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے سارے فرشتے اس کی تلاوت قرآن سن رہے ہیں میں نے کہا یار رسول اللہ وہ کون تھا اللہ رسول فرمایا ایسا میں بھی رف سے پوچھا وہ کون ہے کون خوش نصیب جس کی تلاوت قرآن فرشتے سنیں جس کی تلاوت قرآن جنت کے جاروز سے سنیں جس کی تلاوت قرآن حمرت العرف سنیں ملاک المقربر کون خوش نصیب ہے نے فرمایا عائشہ میرے رب نے بتایا وہ نو دو آدمی جس کی تلاوت قرآن ہو رہی ہے وہ آپ کا مدیل تھوئبہ میں کے اندر فلاں گلی میں رہتا ہے اس کا نام نومان بن ہار ہے نومان بن ہارشہ ہے میں نے کہا دالم بہت ہمارے امتی ہیں لیکن ایک ہی امتی کی قرات کیوں سنی جا رہی ہے نے فرمایا میرے رب نے جواب دیا کان ابر نا امی اس کو یہ مقام اس لیے حاصل ہے کہ زندگی میں اس نے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کیا ہے ماں باپ کا فرما بردار تھا پھر آپ نے ساتھ رمایا لوگوں سن لو کدال کو مل پھر کو مل بر کو مل بر ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا یہی بدلہ اللہ دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر ماں باپ کی خدمت کا جذبہ پیدا کر لے پھر آپ نے ساتھ رمایا وہ نو گناہ وہ نو گنا جو انسان سے بچا تو نبی کے ساتھ جنت میں گیا ان میں اکل الرحبا وہ مال سود کھانا سود سود کھانے سے بچا یتیموں کا مال کھانے سے بچا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان تمام برائیوں سے وہ بچا لے ہمیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کی توفیق دی ہے وہی اللہ ہمیں گناہ کبائر سے بھی بچنے کی توفیق رسی فرمائے آخر میں ایک اور بات بڑے دکھ کے ساتھ کہیں گے آپ سے میرے بھائیوں اللہ کا فضل و کرم ہے دیکھا الحمدللہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے پبلک ہی پبلک نظر آ رہی ہے یہ کس چیز کی برکت ہے پہلے تو اللہ کا فضل و کرم دوسرے اس ملک میں امن و امن کی برکت ہے اس ملک میں خلیج میں خصوصاً دولت الامارات الربیت المتحدہ میں یہ امن و امان کی برکت ہے امن و امان کی برکت ہے اور امن و امان یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسی لیے ہم سمام ہیں اپنے حکام رئیس الدولہ سے لے کر کے حاکم میں شارکا شیخ سلطان حفیظ اللہ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اللہ ان لوگوں سے وہ ایسے ہی کام لیتا رہے جس کی برکت سے اس ملک کا امن و امان برقرار رہے اس ملک کا امن و امان برقرار رہے ورنہ فتنے کا زمانہ ہے یاد رکھو امر امان کی نعمت ہے اللہ نے آپ کو امر امان دیا ہے یہ ایمان کی برکت اسلام کی برکت ہمارے حکام کی برکت الدولہ کی برکت حاکم شارخ شیخ سلطان عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کی برکت ہے الحمدللہ للہ جس کی وجہ سے ہر قسم کے فتنے سے دوستو آج موجود ہے اس لیے ہر ایک بات یاد رکھیے گا اس ملک کے خلاف امر امان کے خلاف اگر کوئی واٹس ایپ پر بھیجے نہیں فلاں جگہ یہ ہو گیا یقین نہ کیجیے گا اگر کوئی خبر شاع کرے فلاں جگہ یہ ہو گیا آپ اس پر بھروسہ نہ کریں الحمدللہ ہو گیا کیا ہوا اس کے ذمہ دار ہمارے یہاں موجود ہیں ہماری دیفنس ہے ہمارا بہت میں شرتا ہے قیات قیادت عامہ ہے ہمارے علماء ہیں۔ ہمارے سربراہ ہے یہ ساری چیزوں کے ہم سے زیادہ خبر رکھتے ہیں آپ جھوٹھی خبروں میں آنے کے بجائے جتنا فساد پھیلانے کے بجائے امن و امان کو برقرار رکھیں۔ اگر کوئی چیز آپ نے سنی یا دیکھی شک ہوا تو آپ شرطے کو بتائیں قیادت عامہ کو بتائیں آپ لوگ مسئولین کو بتائیں تاکہ اس کا صحیح حل ادا کر سکیں اللہ سے دعا کرو ارحال فرہیدگار بنائے نیک و سالے بنائے اور جس جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے اللہ ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اپنے جہنم سے آداد کیا ہے اللہ بار بار یہ خوشی کا موقع تھا فرما اللہ تعالی کے شکرگزاری کے بعد ہم حاکم شارکا کے شکر گزار ہیں اور دائرت الاسلامیہ کے بڑے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم اردو کے لیے یہ موقع تھا فرمایا کہ اردو میں عید کا فتوا دیا جائے ہم کچھ سنیں سنائیں سمجھیں سمجھائیں اور الحمدللہ اسی کی برکت ہے کہ یہاں سے لے کر کے جہاں تک نگاہ جا رہی ہے آج اردو کے خطبے کی برکت ہے الحمدللہ چاروں طرف آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں آج کوئی اور مخلوق نظر ہمیں نہیں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ چیز باقی رکھے اور ہمارے جس ملک میں ہمیں اس کا امن و امان برقرار رکھے میرے بھائیو دنیا کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو پیٹ پر بم باندھتا ہے عید گاہ میں آتا ہے مور معصوم ان کو ختم کر دیتا ہے سب سے بڑا فسادی سب سے بڑا مجرم سب سے بڑا اسلام کا دشمن وہ ہے جو بچوں میں آ کر کے بے قصوروں کو, کو ختم کیا کرتا ہے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو مارکیٹ کے اندر آ کر کے چیک پوسٹ پر آ کر کے پارکنگ کے اندر آ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اپنی جان بھی دے کر کے جہنمے سیدھے جا رہا ہے یہ چیزیں بری ہیں سب سے بدترین ہے ایسا کرنے والا اللہ کا بھی دشمن ہے اسلام کا بھی دشمن ہے مسلمانوں کا بھی دشمن ہے اور ہم کہتے ہیں اپنے نفس کا بھی وہ دشمن ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق گر سے اللہ ہم سب کو ماہد بنا سنت بنا نیک و صالح بنا مریضوں کو شفایت بلی عطا فرما کر مکرو کے قرض کو ادا کرا دے اعال جس ملک میں ہم ہیں امر و امان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو امر و امان کا ایریا بنا دے ہر بھلا ہر آفت سے اللہ تعالیٰ ہمارے حکام کو محفوظ فرما ہر بلا ہر آفت سے اللہ ان کو بچا لے ہر فطرے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما لال بھی ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو آپ کی خوشنودی ہو اور امت اور ملت کی فلاح اور کامیابی ہو اللہ پھر امین ول امینات والمسلمات مسلمین دعوانا مسلمات وہ آخر رب العالمين